رب, و رب وہ دونوں مشرق اور دونوں مغرب کا رب ہے اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کا رب ہے جس پر آفتاب و مہتاب اور دیگر روشن ستارے طلوع اور غروب ہوتے ہیں اور ان کے طلوع و غروب ہونے میں جنوں انس کے لیے بے شمار فائدے ہیں جیسے موسموں کا بدلنا اور ہر موسم میں پائی جانے والی نعمتیں تو ایجینوئنس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے